وعلی یا نور اللہ مدنی کے ناظرین سسلا اے ایمان والو آپ ماہ رمضان کی ابتدا سے ہی دیکھ رہے ہیں رحمت کی رخصتی اور اشرائے مغفرت کی آمد اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو قیام کو صدقہ و خیرات کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے سب کے قبول فرمائے گھر میں جو کچھ ہم افطار و سحر کے عنوان سے دسرخان سجاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دسرخان میں برکت عطا فرمائے جو رزقی حلال کماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں بھی اس اسرت و برکتیں عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان کی برکتوں سے اور جو بھی ابھی ہیں آج غروب آفتاب کے سے ہی ہمیں جو عشرۂ مغفرت نصیب ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے گناہوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے تحفے الما فرما دے تو بے حساب بخش کہیں بے شمار جرم تو بے حساب بخش کہیں بے شمار جرم صدقہ, صدقہ تجھے اے رب غفار کا پیارے آکاش اور اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے مغفرت مل گئی بہت, بہت بڑی بہت بڑی نعمت ہے مغفرت کا مل جانا اور پھر ساتھی ایمان کی سلامتی کا مقدر ہو جانا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت بہت بڑی عطا ہے ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا ہم سورہ بقرہ کی دو سو اکسٹھ ٹو سکسٹی ون سے ٹو سکسٹی فائیو دو سو پینسٹھ آیات کریمہ میں موجود جو مضامین تھے ان پر بیان سن رہے تھے چونکہ اس ان آیتوں میں عنوان بہت ہیں ایک تو ایک آیت چلی عنوان ہوا ختم ہو گیا اس ان آیاتوں میں عنوانات بہت تھے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے متعلق عنوان الگ تھا کچھ صدقہ و خیرات کے حوالے سے اس میں عنوان موجود اور جو اپنے صدقات کو باطل کر دیتے ہیں اس کی وجوہات اس کے اسباب بیان کیے گئے کہ اپنے صدقہ و خیرات کو باطل نہ کریں اور آج ہم اسی سلسلے میں آگے سنیں گے کہ جہاں صدقہ کرنے خیرات کرنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بے شمار فضائل ہم نے سنے بھی اور اس کی جو برکتیں ہیں یہ بھی ہم نے سنی تھی اب ہمیں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے صدقے کس وجہ سے باطل ہو سکتے ہیں تو ان وجوہات کی طرف اب ہماری توجہ مبزول کروائی جا رہی ہے چنانچہ پچھلے ہی سلسلوں میں آیت کریمہ آپ کو بیان کی گئی تھی یا لا تبتلوا صدقاتكم بلو صدق ترجمہ کنزول ایمان اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایزا دے کر پھر کل لذیذ کر کے اس طرح اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے یا ریا کا بیان آ گیا تو جس طرح دیگر عبادات کے اندر ہمیں ظاہری باطنی شرائط اور آداب کا التزام کا ارشاد ہے کہ اس کا التزام کیا کرو مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے ہمیں وضو چاہیے وضو طہارت یہ نماز کی شرط ہے فات شرط فات مشروط اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط ہی فوت ہو جایا کرتا ہے اسی طرح جیسے طہارت ہے اور بھی دیگر شرائط اور فرائض ہیں تو ساتھ ہی ہمیں اخلاص بھی بتایا گیا کہ اب یہی نماز جو تم پڑھ رہے ہو یہ نماز تمہارے درجے بلندی کر سکتی ہے یہ نماز تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دلا سکتی ہے مگر یہی نماز اگر ریا کاری کے لیے پڑھی گئی کہ یعنی اس کا مقصد ہی لوگوں کو دکھانا تھا دکھاوا تھا تو اب یہی نماز ہمیں عذاب نار کا حقدار ٹھہرا سکتی ہے تو ایک کا تعلق ظاہر سے ہے ایک کا تعلق ماتین سے ہے صدقہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے عبادت ہے تو اس کے لیے بھی چند چیزیں رکھی گئی ہیں من اضا یعنی کسی پر احسان مت جتاؤ کہ احسان جتا کر اور ایزا دے کر صدقہ باطل ہو جاتا ہے اور پھر اس صدقے کو اپنے رب کی رضا کے لیے کرو اس سے تمہارا مقصد ریا نہیں ہونا چاہیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ کروں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عز آج کے اس سلسلے میں کوشش کریں گے کہ احسان کے متعلق ایزا سے متعلق اور موقع ملا تو کچھ ریا سے متعلق چند مدنی پھول عرض کر کے آج کوشش کی جائے گی کہ ہم اس آیت کریمہ میں موجود مضامین پر کسی حد تک بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ کل ہم پھر ایک نئی آیت کریمہ سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں تو یہ اس کی جو وضاحت ہے یہ اس کی وسط بھی اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اور اس خرچ کیے ہوئے مال کو نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچانے کہ جو متعلق یہاں احکامات اور بیانات ہمیں عطا کیے گئے اور جو نیتیں یہاں ظاہر رہے جب ایک نیت ہونی چاہیے اب آپ فلاں کو دے رہے ہیں چار آدمی دیکھ رہے ہیں چار آدمی کا دیکھنا ہی اپنی جگہ پر ہے اس کے متعلق کوئی مطلب بات میں نہیں کر رہا مگر میں جو اس شخص کو یہ چیز دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں فلاں کو دے رہا ہوں اس دیتے وقت کی میرے دل میں نیت کیا ہے اور یہ ایک اتنا مخفی معاملہ ہے کہ جیسے کہ ریاکاری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ریاکاری جو ہے نا وہ چوٹی کی چال سے زیادہ مطلب یہ باریک ہے ریاکاری اس کو شیر کی ازغر کہا گیا اتنی زیادہ یہ جو ہے نا وہ خطرناک ہے ریاکاری کہ ریاکار کار کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس سے عجر مان جس کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا اب میں جو صدقہ کر رہا ہوں کسی کو کوئی چیز دے رہا ہوں لباس دے رہا ہوں راشن دے رہا ہوں رقم دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں نیت اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نیت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ میری نیت کیا ہے کیا میں یہ مال دے کر یہ آ... کھانا دے کر عموماً گھروں کے اندر کام کاج والیاں ہوتی ہیں فقرا آتے ہیں تو اس طرح مطلب گھروں سے بھی راشن وغیرہ یا پکا ہوا کھانا جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے تو جو کچھ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں چاہے وہ ایک روپیہ ہو یا لاکھ روپے ہو جو کچھ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں یا میں مالی صدقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مالی صدقہ کیونکہ صدقے کی چند اقسام بھی میں نے بیان کی تھی کہ ایک مالی صدقہ ایک عملی صدقہ یا فی الحال جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مالی صدقے کی ہو رہی ہے کہ جو میں دے رہا ہوں اس وقت میری نیت کیا ہے میرا ارادہ کیا ہے میں کیا چاہتا ہوں کیا میں اس سے اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں اپنے رب کا قرب چاہتا ہوں اپنے رب کی محبت چاہتا ہوں مغفرت چاہتا ہوں بخش چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں یا اس کی واہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے سیٹ صاحب کا یہ مجھے حاجی صاحب کا یہ مجھے سخی ہے بہت دولت جٹانے والا ہے چار آدمی میں میرا چرچا ہو آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں مت ماں سمجھنے کے لیے ارسکرا آپ نے مسجد کے اندر فانوس لگا دیا مثال دے رہا ہوں یا رمضان المبارک قریب تھا آپ نے مسجد کے اندر مسجد دریاں بچھوا دی کہ سفید بچھوا دی کہ اس پر نمازی نماز پڑھیں گے اب آپ نے بچھوا دی بچھوا دی بہت اچھا کام ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو اب اس کے ساتھ ایک تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے کہ چار آدمیوں کو جیسے پتہ چلے کہ یہ میں نے بچھوایا ہے دیکھیں عمل ہو گیا آپ نے چھپا کر کرنے کی کوشش کی یا اخلاق کے ساتھ کرنے کی کوشش کی کہ مطلب مجھے اللہ کی اجزاء کے لیے کرنا اب یہ لوگوں میں عام ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ کا اپنا کوئی قصد نہیں ہے اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے اپنی کوئی نیت نہیں ہے کوئی ایسی آپ کی فیلنگس پر غور کرنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے یہاں میں پرسنل فیلنگس کی بات کر رہا ہوں جو کر رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اب وہ چیز جو بچ گئی تو اب یہ جو ہے کہ چار آدمی کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ یار یہ میں نے بچھایا ہے کوئی نہ کوئی راستہ بنا کر طریقہ بنا کر پتا چل جائے کہ یہ میں نے کیا یا پھر اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ امام صاحب کو پرچی چلی جائے کمیٹی والوں کی طرف سے پرچی چلی جائے آپ کی اگر خواہش نہیں ہے تو تو ابھی کوئی پیلان نہیں ہے لیکن کمیٹی کی طرف سے پرچی کا پہنچنا پھر دعا کا امام صاحب کا دعا کے اندر تذکرہ کرنا اسی طرح کی چیزیں ہونا کہ یہ میری خواہش تھی جس کا میں اظہار نہیں کر رہا دیکھیں کوئی شخص بھی دنیا میں مجھے ایسا نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو کہ ہاں ہاں میں ریاکاری کر رہا ہر ہاں کوئی ریاکاری کاری کہہ کر ریاکاری نہیں کیا کرتا ہمارے بزرگوں نے اپنے بارے میں کلام کیا ہے میں وہ بزرگوں کی گی آج کی ساری ہے تو مطلب اسی طرح جیسے کوشش کہتا کہ میں ہنسی دوں میں حسد کرتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ متقبر ہوں میں تکبر کرتا ہوں اس طرح کوئی کہتا تھوڑی کوئی میں کرتا ہوں اس کی سائنس سائن ہوتی ہیں علامتیں ہوتی ہیں پہچان ہوتی ہیں کہ ہاں یہ جو کام جو یہ جو کر رہا ہے یہ حسد کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہے یہ حسد کی علامت ہے یہ تکبر کی علامت ہے یہ ریاض کی علامت ہے یہ انا کی علامت ہے یہ وجوہ کی علامت ہے یہ ان کی علامتیں دنیا کی محبت کی علامت ہوتی ہے مال کی محبت کی علامت ہوتی ہے نوٹوں سے محبت ہوتی ہے دولت سے محبت ہوتی ہے اس کی علامتیں ہوتی ہیں اولاد سے محبت ہوتی ہے اس کی علامت ہوتی ہے خالی کہتے رہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے کبھی آ تک اولاد کو تک نہیں ہے اولاد کو پیار کیا تک نہیں ہے علامتیں ہوتی ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اچھی چیز کی بھی علامت ہوتی ہے بری چیز کی بھی علامت ہوتی ہے صحت ہوتا ہے تو اس کی بھی علامت ہوتی ہے بیمار ہوتا ہے تو اس کی بھی علامتیں علامت ہوتی ہے یہ ہے تو اب یہ غور کیجئے کہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی یا نہیں ہو رہی کہ میرا یہ صدقہ یا میرا یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یا میرا یہ کام کرنا یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ لوگوں کو یہ ہو گیا میں نے کیا ہے اب یہ کتنی بڑی محرومی اگر ایسا ہو کہ چار آدمی کی دس آدمی کی سینکڑوں آدمی کی یا لوگوں کی تعریف یا واہ چاہنے کے لیے بندہ اس جنت کی طرف توجہ نہیں کر رہا جو جنت اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے رکھی ہے اور اپنی رضا جس کے میں رکھی ہے کہ یہ میری رضا کے لیے کرے ہم اللہ کی رضا کو چھوڑ کر جنت جیسی نعمت کی جیسے کہ ایک طرح سے کہا جائے کہ اس کی طرف سے نظر پھیر کر ہم اس چار آدمی دس آدمی بیس آدمی سو آدمی یا چلے بہت بڑے کراؤڈ سے واہ چاہنے کے لیے کر رہے ہیں ہماری توجہ جنت کی طرف ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی طرف ہونی چاہیے اگر یہ واہ واہ کر بھی دیں چلے جب تک جیا جب تک جیا واہ ہی ہوتی رہی جب تک جیا واہ ہی ہوتی رہی مگر جب یہ قیامت کے دن پہنچے اور پتا چلے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا ضرورت مند اس وقت ہوگا جب اس کی موت آ جائے گی اس وقت جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی اس وقت وہ کیا کرے گا ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا قرآن پاک کے اندر یہ ضائع ہونے کے حوالے سے جو مثال دی گئی ہے یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 کے اندر اور یہ مثال بہت سمجھنے کے لیے ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وبارک وسلم سلامت رسول اللہ کہ ایک شخص ہے اس کو بوڑھا ہو گیا بوڑھا ہونے کے بعد اس کو اس کے باغ کی حاجت ہے اور اس نے باغ رکھا اس کے بچوں کی پرورش کا وقت ہے اب وہ بوڑھا ہو گیا کما بھی نہیں سکتا اس طرح کی مثال قرآن پاک میں تھی اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں اللہ کرے کہ مجھے مل جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد ہوتا ہے آیا بد احد کم سے آغاز ہوتا ہے یہ دو سو چھیالیس کیا تم میں کوئی سے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا ترجمہ کن سلیمان جس کے نیچے ندیاں بہتی اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے پھلوں سے ہے اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتوان بچے ہیں تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ یعنی اسے مال کی ضرورت زیادہ اور کمانے کی طاقت نہ رہے ایسے ہی قیامت میں نیک اعمال کے ثواب کی ضرورت ہوگی اور اب نیکیاں کرنے کی طاقت نہ ہوگی خیال ہے کہ مومین قبر میں بھی نماز و تلاوت قرآن کرتا ہے مگر ان پر ثواب نہیں ملتا یہ وضاحت مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے یہاں جو سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک شخص اپنے بڑھاپے کا سامان جمع کرے اور اس کی اولاد کی بھی ضرورت ہو اور آخر ایک وقت ہو گئی اس کمانے کی طاقت نہیں رہی کہ میں اس سے اپنے اور اپنے اہل و حیال کی ضرورت پوری کروں گا اور اس وقت آگ یہ اس کا باغ اور اس کی یہ ساری چیزیں جل جائیں اس وقت اس کی کیا ہوگی کہ اب تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا تو کل جب بروز قیامت ہم حاضر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اب نیکی نہیں کر سکتا آدمی اس کا ثما ختم ہو گیا دنیا دارالعمل ہے آخرت دار الجزا ہے تو اب جب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو یہ تو سوچ کر آئے کہ میرے تو اتنا کام کیا اتنا کام کیا اتنی مسجدیں بنائیں اتنے مدرسے بنائے اتنی شادیاں کی اتنے سچا و خیرات کیے یہ کیا یہ کیا مثال کے طور پر اپنی دیگر عبادات کے اندر بھی اگر وہ غور کر دے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی اتنے نفل پڑھے اتنے حج کیے اتنے عمرے کیے اتنی زکوٰۃ دی تو اتنا فلاں کیا اتنا فلاں کیا لیکن اگر یہ اعمال ریا کی نظر ہو گئے دکھاوے کی نظر ہو گئے تو یہ سب کے سب مردود ہو گئے نا مٹی گئے بات ختم ہو گئے اب قیامت کے دن وہ آئے اللہ کی بارگاہ میں پتہ چلے کہ میرا یہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے مٹی گئے کیونکہ میں نے دکھاوے کے لیے کیے تھے تو اب اب اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کا اس کا مطلب کہ حسرت کتنی حسرت کتنی ہوگا مطلب ویسے تو نہیں کہ واپسی جائے گا دوبارہ کو عمل کر کر آ جائے گا یہی ایک وقت تھا اب لوگوں نے وابہ کر بھی دی لوگوں میں شہرت ہو بھی گئی تو کون سا یہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے آخر مرنا تو ہے نا تو نیکیاں کریں اللہ میں توفیق دے اخلاص کے ساتھ کریں اور صدقہ و خیرات بھی ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنا ہے یہ تو ایک اس کا باتمی بیان ہوا کہ ضروری جو چیز تھی اب اس کے جو ظاہری چیزیں بیان ہوئی ہیں جس کا اتحاد رکھنا بہت ضروری تھا وہ ہے احسان جتانا اور احسان کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ایذا دینا تو آئیے اب میں آپ کو احسان اور ایذا دینے کے حوالے سے چند مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محدمت و وحب وبارک وسلم صلات و علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کسی <تصفح> پر احسان رکھنا یا احسان جتانا شریعت متحرہ نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ یہ ایسا عمل اس کو بیان کیا گیا کہ جس سے صدقہ جیسی عظیم عبادت بھی باطل ہو جاتی ہے اب یہ دو وجہ سے یہاں پر بیان کی گئی اس کی وجوہات دو بیان کی گئی ہیں پہلی وجہ کسی کی مدد کرنے والا احسان جتا کر اس غلط فہمی کا اظہار کرتا ہے گویا کے کہ وہی اس کمزور کو سہارا دینے والا تھا کہ اس نے اس کی جسمانی یا مالی مدد کی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس پر کرم کیا کہ اس کو مدد کرنے کے قابل اس کو اس کے رب نے بنایا یہ پہلی ایک بہت بنیادی وجہ ہے کہ یہ احسان کیوں جتا رہا ہے کہ میں نے کیا تو پر نا اس کو اس کی غربت اس کی مفلیسی اپنی مدد کو یاد دلانا اور اس کو مطلب کہ یہ احسان جتانا یہ اتنا معروف لفظ ہے کہ ہر شعور اس کو سمجھ سکتا ہے مگر ہم سے رہا نہیں جاتا تو اللہ اگر چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا یہ احسان جتانے والے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ جس کی اس سے مدد کی اللہ تعالیٰ اس کو کہ کر دیتا اور جس نے مدد کی اللہ تعالیٰ اس کو محتاج کر دیتا وہ اتنی سی بات اس کو احسان جتانے والے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا نا اور مال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ یہ مدد کرے اس کی اب مدد کرے تو وہ مدد لینے والا بھی اس کے پاس سوچا تو اگر یہ کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے احسان جتائے وغیرہ کرتا ہے ایزا دیے وغیرہ کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کا مال لے کر جس نے اس سے مال لیا اس کے بدلے میں اس کو ثواب بھی تو ملا ہے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملا نا تو یہ مال لینے والا تو اس کا واشنگ ہوا یا نہیں ہوا کہ اس کے ذریعے اس کو ثواب ملا پیسہ تو اس کے بعد رکھا ہوا تھا یہی پیسہ اس کا اللہ نہ کرے کسی گناہ کے کام میں خرچ ہو جاتا فلم کے نام پر خرچ ہو جاتا بے حیائی کے ڈراموں کے نام پر خرچ ہو جاتا اور طرح طرح کی شراب اور جوئے میں خرچ ہو جاتا پیسہ تو اس کا خرچ ہو جاتا پیسہ اس کا ضائع ہو جاتا مگر اس کے اس مال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ اس نے اس مال کو فلاں مددگار کی مدد میں خرچ کیا مددگار کے دل میں اس کا نام آیا مددگار اس تک پہنچا یہ مددگار تک پہنچا اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق گئی ہے اس کو دے یہ اللہ کا اس پر احسان کہ اللہ تعالی نے اس کو دینے والا بنایا اب اس پر احسان نا کہ میں نے تیری مدد کی میں نے تیرے ساتھ یہ کیا میں نے تیرے ساتھ یہ کیا میں نے نے نے میں نے, میں, نے, میں نے, یہ میں میں کی رت لگا رہا ہے تو یہ میں والا بھول نہیں گیا کہ ہو سکتا تھا اللہ تعالی چاہتا تو اللہ تعالی تعالیٰ تجھے جو نے مدد کی اللہ تجھے محتاج بناتا اور اس مدد لینے والے کو اللہ تعالی گنی کر دیتا اور تجھے محتاج بنا کر اسے در پر بھیج دیتا تب تو کیا کرتا یہ غور کرنے کی اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے اس وقت تو کیا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہی محتاج بنا دیتا یہ جو لوگ زکاتے نہیں دیتے نا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج تمہارے رب نے تمہیں اتنا مال دیا کہ تم پر زکوات واجب ہے اور تم اس مال اپنے مال پر ناغ اور سانپ بن کر بیٹھ گئے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو اور ضرورت مند اور حاجت مندوں کو دھکے کھلاتے ہو کل آنا پرسوں آنا ابھی نہیں نکالا جبکہ زکوت کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ مستاح کو زکوت دو ہمیں زکوت لے کر مستحق کو ڈھونڈنا چاہیے تھا اور مستحق کا شکریہ ادا کرتے اس کو زکوٰۃ بڑی پیار و محبت و لجاجت اور اخلاص کے ساتھ اس کی دل جو کرتے اس کو پیش کرنی چاہیے تھی مگر ایسا کھا ہوتا ہے اللہ عالم یہاں تو زکوٰۃ لینے والا دھکے کھا کھا کر تھک جاتا ہے ذلت و خواری گویا کہ اس کو ہو گئی کہ یہ اس کے مطلب کہ شیٹ صاحب کے دھکے ہاتھ آ رہے ہیں کہ شیٹ صاحب زکات دیں گے اس کو تو ضرورت مند کو دھکے نہیں کھلانے ہاں وہ ضرورت مند ہے آج اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے گنی کیا ہے ڈرو اس دن سے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرورت مند بنا دے اور اس کو گنی بنا دے اس وقت اگر یہ شخص جو گنی ہے جو زکات دے سکتا ہے اور زکات دیتا نہیں ہے دیتا ہے تو ستا ستا کر رلا رلا کر دیتا ہے دکھ اور تکلیف دے کر دیتا ہے وہ ڈرے اس دن سے اور یاد کرو دن کو اگر اس کی جگہ پر یہ دھکے کھاتا اور بار بار وہ کہتا کہ یار آج نہیں کل آ جانا ذرا میں یوں ذرا میں یوں ارے بھائی زکات تم پر واجب تھی تم جاتے اور مستحد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے زکات دیتے جہاں جہاں زکات دینی چاہیے تھی وہ بہتر سے بہتر مقام پر دیتے سیدھ رحمی کے نام پر دیتے علم دین کی شاد کے نام پر دیتے تبلیغ دین کے لیے دیتے مختلف سو قسم کے ذریعے زکات دی جا سکتی ہے صدقہ وہ خیرات دیا جا سکتا ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو بات بیان کی گئی کہ بندہ اس ماں اللہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں یہ خود بھی محتاج نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو پچھ خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تم کو اپنی نعمت اور بڑھا دوں گا شکر ادا کرنے کا مقام ہے یا تو رمضان المبارک یا جب بھی زکوات کا پورا ہونے کا جو سال پورا ہوتا ہے ٹینشن ہو جاتا ہے کہ یار ہوگا کیا, کیا؟ کیسے زکوٰۃ دوں گا اچھا یہ میری پراپرٹی یہ بیچ کہ نہیں بیچوں ارے بھائی سکات دینی اللہ نے تمہیں مال دیا یہ پروپرٹی جو تم دبا کر بیٹھے ہوئے ہو کیا ہوتا پھر جب کرائس آ جاتے ہیں کوڑی کے داموں میں بکتی نہیں ہے مین سماجت کرو کہ بھائی خرید لو خرید لو دس سال کے بعد پیسے دے دینا دس سال کے بعد پیمنٹ دے دینا اتنی اتنی قسطوں میں پیمنٹ دے دینا کسی صورت میرا یہ فلیٹ جگہ خرید لو میرا یہ یہ سب کیا ہے یہ تنگی کدھر سے آتی ہے ہم تو بہت ساری چیزوں کے پر غور کرتے ہیں نا نہیں کرتے تو اپنے اندر غور نہیں کرتے اپنے مخل پر غور نہیں کرتے اپنی گندی اور بری نیتوں پر غور نہیں کرتے کہ ہماری بعض نیتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ دیکھنا پڑ جاتا ہے تو بس زکوت دینی ہے تو دینی ہے چاہے اس کا جو بھی ایک انداز اختیار کرنا پڑے اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ زکات دینی ہے مان اپنا نہیں اگر آپ پہ شور یا کوئی سا ماہر کوئی بھی آپ کو زکات نہیں ادا کر رہا تو آپ اپنا زیور بیچے جو بھی ایک چیز ہے اس کو بیچے اور زکاتے اس میں سے ڈھائی فیصد چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے لاکھ پر ڈھائی ہے ڈھائی فیصد اللہ کی راہ میں دینی ہے اور یہ گمان بھی رکھیے اللہ کی رحمت سے کہ یہ گٹے گا یہ گھٹے گا نہیں بڑھے گا کبھی خرچ تو کرو آج آپ نے اپنا سونا یا اپنی کوئی چیز زیور وغیرہ کم کر کے اللہ کی راہ میں دیکھا تو دیکھو اگلے سال دیکھ لینا زکات زیادہ دیتی ہو کہ نہیں دیتی ہو انشاءاللہ شاء زکات کم نہیں ہوگی اس کے بعد زکات بڑھے گی بڑھے گی کیونکہ آپ کے مال کی قیمت اور آپ کے آپ کی یہ چیزیں خود اللہ نے چاہ تو بڑی ہوئی ہوں گی ان چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے تو بات چلی تھی احسان کے اوپر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس معاملے میں ارشادات ملتے ہیں کہ یہ جو ہم غریبوں کو اور ان کو جو ستاتے ہیں اور ان کو جو احسان جتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے توفیل صاحب استطاع لوگوں کو روزی دیتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ساید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خیال کیا کہ انہیں دولت کی وجہ سے دوسروں پر فضیلت ہے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو روزی دیے جاتے ہو ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کیا کرو کیونکہ تم اپنے ضعیفوں کے سبب روزی دیے جاتے ہو یا فرمایا تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو اب جو دوسری وجہ ہے احسان جتانے پہ جو یہاں ممانت آئی ہے جو اس کے متعلق احکامات صادر ہوئے وہ زبانی ایسا زمانی تی ہے جو کمزور و محتاج کی عزت اور آبرو اور اس کے جذبات کو اس کی خودی اور خودداری کو ایسا زخمی کر دیتا ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے جیسے مردہ جیسا ہو جاتا ہے نہ سر اٹھا کر چل سکتا ہے نہ کسی محفل میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے کسی کو اتنا کمزور اور خوار کر دینے سے تو بہتر یہ تھا کہ اس کو اس کے حال ہی پر چھوڑ دیا جاتا اور یہ احسان جتانے والا اس کی مدد ہی نہ کرتا کہ ایزا دینے اور احسان جتانے سے تو بہتر تھا کہ تم اس سے کوئی اچھی بات ہی کر لے گا کیا اپنے سبکات کو باتیں تو نہ کرتے پھر مسلمان کی بلا اجازت شہری دل آزاری کرنے والے معاملات میں بھی ہم نہ پڑتے جو احسان جتاتے اس روایت کو بغور سنیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا احسان جتانے والا والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا نسائی شریف کے حدیث ہے بخاری شریف کی مسلم شریف کے حدیث سنیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ علی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا ایک وہ شخص جو ہر نیکی کا احسان جتلاتا ہے دوسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے تیسرا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو لٹکا کر چلتا ہے تو یاد رکھیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو مننان یہ احسان فرمانے والا یہ اللہ ہے صرف اسی کو حکاسی لے کہ وہ اظہار احسان فرمائے مندہ تو عبد المننان ہے یعنی احسان فرمانے والے کا بندہ ہے اپنے رب کا بندہ ہے اسے کسی پر احسان جتانے کا کسی طرح بھی حق حاصل نہیں ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کسی کی مدد کر کے کسی کو کھانا دے دیا کسی کو پیسے دے دیے کسی کو کپڑے دے دیے کسی کی مدد کر دی جیسے نیکی کی دعوت دے دی اب نکی کی دعوت دے کر آپ لوٹے تو اس اللہ کا شکر ادا کرے یا اللہ یہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں اس تیرے بندے تک پہنچا اور اس بندے تک پہنچ کر میں نے اسے نیکی کی دعوت دی تو اللہ میری اس نیکی کی دعوت کو اور میرے صدقے کو قبول فرما لے کسی کو راستہ پار کروا دیا اندھے کو راستہ دکھا دیا کوئی چیز ہٹا دی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیکی کی طرف ٹوفی کٹا کی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں ایک ہم پر احسان ہوا کہ ہمیں اتنے بندوں میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا کہ میرا یہ بندہ جا کر میرے اس بندے کی مدد کرے گا میرا یہ بندہ جا کر یہاں سے رکاوٹ ہٹائے گا میرا یہ بندہ جا کر یہ کرے گا بندہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق زمین پر بس رہی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق یہ سعادت عطا کی کہ مجھے یہ مطلب نیکی کرنا نصیب ہو گیا اس پر یہ اطرای گا اس پر احسان جتائے گا اس پر ایزا دے گا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا ماں سمجھ نہیں کی عرض کر رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اقل سلیم عطا فرمائے اسی طرح تکلیف دینا ایزا دینا وہ چاہے زبان سے دے یا آزاد سے اسلام پسند نہیں فرماتا کہ کسی اس مسلمانوں کو ایزا دی جائے تکلیف دی جائے تکلیف کو اللہ اور اس کے رسول نے یوں پسند نہیں کیا بلکہ بہت واضح روایت ہے آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو تو جب ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو تو ظاہر ہے کب اس کے لیے یا تو زبان سے تکلیف دی جائے گی یا ہاتھ سے تکلیف دی جائے گی ان دونوں تکلیفوں کے بارے میں ہمیں غور کر لینا چاہیے دھکا دیا ظاہر ہے کہ یہ ہاتھ سے بھی تکلیف ہے اور زبان کے دفعہ دفاع چل ادھر سے نکل ادھر سے اب یہ جو ہے نا نکلے ادھر سے دھکا دے کر تو اب یہ زبان سے بھی تکلیف دے رہے ہیں اور ہاتھ سے بھی تکلیف دے رہے ہیں تو ایسی کئی چیزیں ہم راستے پر کرتے ہیں مگر یہاں چونکہ بات صدقہ دینے والوں کی ہو رہی ہے کہ جسے ہم نے مدد کی ہے جس کو صدقہ دیا تو اس پر نہ احسان جتائے نہ اس کو ایزا دیں یہاں یہ بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایزا دینے سے محفوظ فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو زبان سے ایزا دینے سے محفوظ فرمائے اور ہاتھ سے بھی ایزا دینے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا بدترین سود مسلمان کی عزت میں ناحق ہاتھ ڈالنا ہے اس کو بدترین سود کہا گیا اور جو مدد کرتا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے جی ابھی جو میں نے روایت بہن ابود شریف کی تھی ابھی باہی کی شریف کی روایت سنی حضرت صلی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ جس نے میری امتی کی حاجت پوری کی اس ارادے سے کہ وہ خوش ہو جائے تو اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اپنے عمل پر غور کیجیے اپنے عمل پر غور کرے کہ میرا عمل کیا ہے میرا عمل مسلمانوں کو خوش کرنے والا ہے یا مسلمانوں کو تقلیف دینے والا ہے اے میرے مدنی چینل کے ناظرین بات خوشی تکلیف اور دل جوئی کی چل رہی ہے آپ اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں اس کو اگر آپ جنرلی طور پر دیکھیں شوہر ہے بیوی ہے بچے ہیں ماں ہے باپ ہے بعد وقت ایک کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے پوری گیدرنگ ایک ہے گھر والے سارے فیملی ممبر ساتھ رہتے ہیں انڈیویجل بھی رہتے ہیں دو میاں بیوی بی بھی ہوتے ہیں اگر ہم میں سے ہر ایک کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے تکلیف نہیں دینی نہ زبان سے نہ ہنس ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے ذہن بنا لے ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار کے لیے ذہن بنا لے ایک قوم دوسری قوم کے لیے ذہن بنا لے ہم جو امن کی بات کرتے ہیں پیار کی بات کرتے ہیں سکون کی بات کرتے ہیں یہ برداشت کرنے میں میں جانتا ہوں کہ سامنے سے کوئی سی بات آ جاتی ہے کہ آدمی کوئی سی بات کر جاتی ہے یہ احسان جتانے والوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر احسان کیا گیا ہوتا ہے وہ بعض اوقات اسی سامنے سے حرکت کے کلام کر دیتا ہے جس سے آدمی وہ آپس سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بول دیتا ہے جو اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو میرے پیارے اس بھائی یہی تو صبر کرنا ہے یہیں تو برداشت کرنا ہے اب وہ بیچارے وہ جو تھا چلے اس نے مطلب آپ کے احسان کو فراموش کر دیا وہ آپ کے احسان کو بھول گیا جو بھی اس کے ساتھ مطلب کہ ہوا مگر آپ تو اپنی نیکی کو بچانے کی کوشش کریں اور آپ نے یہ کیوں تصور کیا کہ میں چونکہ اس کی مدد کر رہا ہوں میں اس کو کپڑے دے رہا ہوں میں اس کو پیسے دے رہا ہوں میں اس کی پریشان کر رہا ہوں تو کل یہ میرا احسان مند رہے گا زندگی بھر میری غلامی کرتا رہے گا میں اس کو جو بولوں گا وہ کرے گا کل یہ میرے کام آئے گا تو اس طرح دنیادی غرض وغیرہ سے اگر یہ کام کیا تھا تو پھر اس کی صورت دیکھ لیجیے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا تو اس طرح اپنی سوچ کو ہم کریں اپنے احسان کو جتانے کے بجائے اس کو سنبھال کر رکھیں اللہ تعالی ہمیں اس کا جر دے گا اور اگر بھی بالکل سامنے سے جس پر آپ نے احسان کیا وہ آپ کو ایزا دیتا ہے یا وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اپنا احسان جتانے کے بجائے اور احسان جتا کر مزید اس کو ایزا دینے کے بجائے اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کے صدقے کا خیرات کا بھی اللہ نے چاہ تو سما باقی رہے گا اور یہ جو صبر کر رہے ہیں صبر کا سما بھی تو باقی رہے گا نا نظر قیامت کے دن پر ہم کیوں نہیں رکھ رہے نظر نزا کے وقت پر کیوں نہیں رکھ رہے کیونکہ جب آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو وہ تو ثواب کے لیے کی ہے نا ثواب قیامت کن ہی دیکھیں گے یہاں پر ہم نتیجہ پانے کے لیے اور اس کو اپنا غلام بنانے کے لیے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں اپنا غلام بنا دوں گا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے بچپن سے مدد کی ہے بعد بیواؤں کی مدد کرتے ہیں کی مدد کرتے ہیں تو زندگی پر ان کے اوپر احسان رکھنا ہے میں نے تمہاری مدد کی تو میری تمہاری مدد کی تو میری مانو میں نے تمہارا گھر چلا تو میں مانو میں نے تمہارے بیٹوں کی شادی کی تو میری مانو میں نے تمہیں نوکری دلائی تم میری مانو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو میری مانو میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا تم میری مانو پورے خاندان کو پورے گھر کو کو اپنا غلام بنانے کے لیے کیا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اپنی منوانے کے لیے کیا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا کس کے لیے کیا تھا یہ ہمیں غور کرنا ہے میں یہی عرض کر رہا ہوں ہم اللہ کی راہ میں دے دیں ختم دے دیا اب مر کے نہ دیکھیں کسی اور کی مدد کریں کر دیا اب مر کے نہ اب وہ جو کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے اگر آپ اس کو نیکی کی دعوت دے بھی دی مان لیتا اللہ تعالی اس کو جزا دے نہیں مانتا تو کیا کر سکتے ہیں آئیے امیر سنت کی کا یا حبیب اللہ. اللہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کئی اسلامی بھائیوں کے سرو پر سفید چادر ہے مطلب اب شروع شروع میں جب یہ موتقف ہوئے تو ان کے چہروں پر داڑھی بھی نہیں تھی ایک تعداد تھی سر پر امامے بھی نہیں تھے ٹوپی وغیرہ پہن کر تو آ گئے تھے لیکن اب تو ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جس نے داڑھی شریف کی بھی نیت کر لی ہے اور تو خیر رفرنسی ہے داڑھی تو بڑھتی رہے گی اللہ نے چاہ تو اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے امامہ شریف بھی سر پر سجایا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سروں پر آہستہ آہستہ سفید چادر بھی سجانی شروع کر دی آج مجھے سفید چادریں ابھی امید سن کر اسلامیہ بیٹھے ہوئے زیادہ نظر آتی ہے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کس طرح ایک فیشن ایبل نوجوانوں کو جو بالکل اپنے الگ ہی دنیا میں بسے ہوئے تھے کسی بھی طریقے سے انسادی کوشش ہوئی ہوگی ان کو سیدان مدینہ میں لایا گیا ان کو اتقاف کروایا گیا اور آہستہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کے دس دن کے اندر اندر اتنی تبدیلی ہے اللہ نے چاہا تو آگے مزید بیس دن اللہ نے ہم کو عطا کیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ہم مزید تبدیلی دیکھیں گے اسی کو میرے پیارے بھائیو جو ہمارے بزرگوں کی جو ایک روحانیت کے ساتھ ایک معاملہ جو کنسرن کرتا تھا نیکی کی دعوت کے ساتھ ایک معاملہ کنسرن کرتا تھا ہمارے اولیاء کاملی نے جس طرح مطلب کے بگڑے ہوئے کو راستے دکھائے آج ہمیں اس پندرہویں صدی میں اس کی ایک صورت امیل سنت کی شخصیت میں نظر آتی ہے اور بھی دنیا بھر میں کئی ایسے الحمد عاشقا نے رسول نے بزرگان دین ہے جو اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں ہم امید سنت سن چکے دیکھ رہے ہیں تو ان کا ان کا ذکر خیر کرتے ہیں ان کے متعلق جو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا نا کہ کتاب کے اندر بزرگوں کی برکت ہے بزرگوں کے باہر بیان کی جو دس دن سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے رمضان میں وہ کیا نہیں دیکھ رہے کہ دس دن کے اندر اندر ان نوجوانوں میں ان متقف ان میں کتنی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے یہ کیسے چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے یہ اولیا کرام کی برکت ہے یہ نیک لوگوں کی برکت ہے یہ عاشی رسول کی صحبت ہے آپ مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی سے اور مدنی چینل سے وابستہ ہیں میں آپ کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ ابھی دس دن باقی ہیں کم و بیش نو دن ہیں آپ آخری عشرے کے اتقاف کی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ شاء اللہ آخری اشراء جو سنتاف ہے وہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس آخری عشرے کو گزاروں گا اور اب بھی وقت ہے آپ مصروفیت آپ کی جو بھی ہو لیکن رمضان رخصت ہو رہا تیس دن کا مہمان ہے رہ گئے ہیں آئیے اپنی دنیاوی مصروفیات کو بالائے طاق کیجئے اور مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جائیے یا جہاں جہاں ہمارے ففٹی مقامات پر تیس دن کے ارتقاف اس وقت ہو رہے ہیں ملک بھر میں دنیا ملک کے باہر بھی ہو رہے ہیں جہاں جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہاں پر اتکاف کر لیجئے یا آ جائیے مسجد کے دروازے تو کھلے ہی ہیں اتقاف آپ کے لیے ہے یہاں پر الحمدللہ جو برکت بہا رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے وافر حصہ پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تلاوت کا ذوق و شوق نصیب ہوگا علم دین نصیب ہوتا ہے میں اتکاف کیا بیان کروں اعتقاف تو روز نظر آ رہا ہے نماز کے ایک کام روز کے یہاں بیان ہو رہے ہیں جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے آپ آ جائیے ہماری اسلامی بہنیں کوشش کر کے ذہن بنائیں گی تو انشاءاللہ ہمارے یہ مح... آپ کے گھر کے جو ماہرین ہیں یہ ہمت کریں گے اور آ جائیں گے کمانے کے روزگار کے بہت دین دینے اگر کوئی بہت بڑی چیز رکاوٹ نہیں ہے کوئی حقوق ہے یا فرائض کا ترک نہیں ہوتا تو صرف سستی و غفلت ہی ہے یا دنیا کی اور مال کی محبت میں رکا ہوا ہے تو اس کو پولیس چھوڑیے اور آ جائیے دعوت اسلامی کے سنو تو بھرے اس تربیتی اعتکاف میں اور خوب خوب اس کی برکتیں لینے کی کوشش کیجیے تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی میں نے یہاں پر کچھ وضاحت کر دی جو احسان جتانے ریا کے حوالے سے اور اپنے ایزا دینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایزائے مسلم سے اللہ طبیٰ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ایک دوسرے کا ادب ایک دوسرے کا احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے تو تکلیف اور راحت کی بات چلی تھی شفقت و محبت کی بات چلی تھی تو کچھ دیر کے لیے شفقت و محبت کے پیکر امیر علیہ سنت کی چلے اپنی زیارت بھی کر لی یہ نیت کر لیں کہ میں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے کسی قول سے اپنے کسی فعل سے کسی مسلمان کو ازیت نہیں دوں گا کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا اسلامی بہن نیت کر لیں اسلامی بھائی نیت کر لیں اولاد بھی نیت کر لیں والدین بھی نیت کریں آپ کے پڑوسی ایک دوسرے کے بارے میں نیت کر لیں آپ اس وقت علیحدہ علیحدہ نیت کر رہے ہیں ہمارے وطن عزیز میں اس سے بسنے والے تمام اہل وطن سے تمام عاشق رسول سے عرض کرتا ہوں مدنی تیجا کرتا ہوں کہ ایک دوسروں کو تکلیف دینے کا مزاج ختم کر دیں ہمیں ہم مسلمان ہیں ہمیں ایک دوسرے کا محافظ بننا ہے ہمیں ایک دوسرے کو عزیت و تکلیف نہیں پہنچانی جو چورت لوٹ مار مچاتے ہیں کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو لے لے کر مال کتنا لے لو گے کھا کھا کر کتنا کھا मरना है ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے جو قبر و آخرت کے لیے جیتا ہے اس کا اندازہ زندگی کچھ اور ہی ہے اور جو دنیا میں رہنے کے لیے یہ ذہن بناتا ہے کہ میں دنیا ہی میں رہوں گا یہی سب کچھ چاہیے یہی اقتدار چاہیے یہیں پر منصب چاہیے یہیں پر تو اگر وہ چاد کے بھی لے کے یہیں پہ یہیں رہنا یہاں رہنا کسی کو بھی نہیں ہے سب نے جانا ہے ہم سب نے جانا ہے وہاں کی تیاری کریں یا منوتق اللہ ول تنظور نفس ما لی خط سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے اے من والو اللہ سے ڈرو ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہم نے کیا بھیجا ہے آگے ظلم و ستم کیا قتل و کارد گری کہ یتیم و بیواؤں کا مال کھا کر نماز قزا کرنا رمضان کے روزے بلا حجت شریک ازا کرنا زکاتے کھا جانا حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا کیا؟, کیا کیا ہم نے یہ سب ہر کوئی غور کرے اور آگے نیکیا بھیجے پرہیزگاری بھیجے کہ اس موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج آ سکتی ابھی آ سکتی اسی وقت آ سکتی ہے سب یہیں رہ جائے گا سب یہیں رہ جائے گا اللہ ہماری قبر بھی اچھی کرے ہمارا حشر بھی اچھا کرے ہمیں نزعہ کی تکلیفوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور اللہ تب سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم جتنے اس وقت تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے اور بلا حساب جنت میں داخلہ تا فرما دے آمین باہر نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر علی سنت کی طرف چلتے ہیں دعا ہو رہی ہے پھر انشاءاللہ مناجات ہوں گی کلام پڑھے جائیں گے خوب رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں عاشقان رسول کی زیارتیں کریں گے اللہ کے نیک بندوں کی زیارتیں کریں گے اللہ تعالی ہماری دنیا کا دونوں بہتر بنائے آمین بجا ہند الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے امیر اہل سنت کی طرف چلتے ہیں